اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے یا اے وہ لوگو جو ایمان ایماندائے ہو لاتوں دشمن اور اپنے دشمن کو ابل یا آ دوست نہ الیہم تھی تم ڈالتے ہو ان کی طرف محبت کو یا پیغام بھیجتے ہو تم ان کی طرف محبت کا دوستی کا قد کافارو اور تحقیق انہوں نے کفر کیا ہے بما اس چیز پر کے ساتھ جاقی جو آیا ہے تمہارے پاس حق سے یو خرجون رسولہ وہ نکالتے ہیں رسول کو وہیا کمر تم کو انت منو اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر رب کم تم جو تمہارا رب ہے کن کن تم خرج تم اگر تم نکل اگر تم نکلے ہو ج... جہادن فی سبیلی جہاد کے لیے میرے راستے میں بپتیغا امر اور میری رضا مندی کو تلاش کرنے کے لیے تو سرون الیہم نل تم کو تم کوشیدہ بھیجتے ہو ان کی طرف پیغام مبدہ دوستی کا وہ انا علم ہوں اور میں زیادہ جاننے والا ہوں بھی ماں اس چیز کو عقئی تم جو تم نے چھپایا وہ ما علم تم اور جو تم نے ظاہر کیا تو میں یعلومن اور جو بھی کرے گا تم میں سے یہ کام فقب اللہ بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سوا السبیل سیدھے راستے سے ایس کا اگر وہ پائیں تم کو یقون ولاقم تو ہو جاتے ہیں تمہارے لیے اعداد دشمن ویبسو اور بڑھاتے ہیں پھیلاتے ہیں تمہاری طرف ایدی ہم اپنے ہاتھوں کو والسینتہ ہم اور اپنی زبانوں کو بصوئی برائی کے ساتھ وغدو اور وہ خواہش کرتے ہیں لو تک خرون کے کاش تم کفر کرو لن تنخم ہرگز نہیں نفع دے گی تم کو ارحام تمہاری رشتہ داریاں والا اولادکم حکم اور نہ تمہاری اولادیں یوم القیامتی قیامت کے دن یکسل بینکم فیصلہ کیا جائے گا تمہارے در وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان وہ اللہ اور اللہ تعالی بما تعملون بصير اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے قد کان لکم اسوہ حسنۃ تلبتا تحقیق ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بہترین اچھا نمونہ فی ابراہیمہ ابراہیم میں والذین اور ان لوگوں میں معہ کے ساتھ لے قوم سوا کا فرنا بے کم ہم نے انکار کیا تمہارا یا ہم نہیں مانتے تم کو بدا اور ظاہر ہو گئی بیننا ہمارے درمیان بابینہ عمر ہمارے درمیان العداباتو دشمنی ولبغا اور بغد ابدا ہمیشہ ح کہ تم ایمان لاؤ اللہ اکیلے پر اللہ قولا ابراہیم مگر ابراہیم کا یہ کہنا لی ابھی ہی اپنے باپ کے لیے لاسطرنا لاکا البتہ میں ضرور بخشش طلب کروں گا تیرے لیے وما عمل کو من اللہ ہی بن شعین اور نہیں میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا بھی مالک ربانہ ہمارے رب علیکہ توقلنا ہم نے تجھ پر توقل کیا وعلیکہ عدبنا اور تیری طرف رجوع کیا وعلیکہ المسیر اور تیری طرف لوسنا ہے ربنا احمال رب لا تجعلنا ناکہم کو بنا دے فتنہ تر آزمائش للہ دینا اور لوگوں کے لئے کافر ہو جنہوں نے کفر کیا وقف لانا اور ہم کو بخش دے ربنا اے ہمارے رب انکا کا انتر عزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے لقد کان لکم البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے فیہم ان میں اس وقت تن اچھا نمونہ لبن اس آدمی کے لیے یرجانہ جو ہے یرج اللہ امید رکھتا اللہ کی ولی عمل آخر اور آخرت بارے دل کی ومئی تولا اور جو شخص پھر جائے فَإِنَّ فا اللَّهَ مُو فیر لے فَإِنَّ فا اللَّهَ اللہ اللَّهَ تعالیٰ وَالْغَنِيُ الْحَمِيدُ وہی بہت زیادہ بے پرواہ اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے حصول اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یجعل بینکم کے کردے تمہارے درمیان و بین اللہ دین اور لوگوں کے درمیان آدئیتم منہم جن سے تم نے عداوت رکھی ہے دوستی محبت واللہ اللہ اور اللہ تعالیٰ قدیر خوب قدرت والا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم خوب بخشنے والا خوب مہربان ہے لا حکم اللہ, عن اللہ نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے, گھروں سے کہ تم ان سے نیکی کرو تخوہ اور انصاف کرو ان کے ساتھ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ المس تین پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو انما حکم اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تو تم کو منع کرتا ہے صرف انلین ان لوگوں سے, فی جنہوں نے تم سے قتال کیا جھگڑا کیا دین میں اخراجی وضاحراج کم اور انہوں نے تمہارے نکالنے پر مدد کی ایک دوسرے کی ہم ہم کہ تم ان سے دوستی کرو میں طلح ہوں اور جو ان سے دوستی کرے گا مدد کرنا چڑھائی کرنا, چڑھائی کرنا اور نے چڑھائی کی علا اخراجی کو تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کر کے اکٹھے ہو کے تمہیں نکالنے کا پروگرام بنایا اور میں یول اور جو ان سے دوستی کرے گا خلائے قہم الظالمون بس یقیناً گوری ظالم ہیں یا ایو اللہ دینا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ادا جا کم المنات جب آئیں تمہارے پاس ممینہ عورتیں مہاجرات ان ہجرت کرنے والیاں بس تم ان کا امتحان لو جانچ پڑتال کرو اللہ اعلم اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے ہنہ ان کے ایمان کو, ان ہنہ پس اگر تم ان کو سمجھو مؤمنا فلا ہنہ پس ان کو لوٹاؤ الکفاری کافروں کی طرف لا حلن نہیں ہے وہ حلال تمہارے لیے ولا ہوں لاہن اور نہیں ہے وہ حلال ان کے لیے و آ اور دو ان کو مان جو انہوں نے خرچ کیا ہے والا جنا خلی کمر نہیں ہے گنا تم پر انتن کے کہ تم ان سے نکاح کرو ادا آ تئی تم جب دو تم ان کو اجورا ہونا ان کے حق مہر ولا تم سیکھو اور نہ تم روکو بھی ویسا مل وافری کافروں کی رسمتیں بس الفق تم اور تم مانگو جو تم نے خرچ کیا ہے ولیس اور وہ مانگے ماں انفقوں نے خرچ کیا ہے حکم اللہ, ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یح کم بین فیصلہ کرتا ہے وہ تمہارے درمیان اللہ اللہ تعالیٰ علیم الحکیم خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے کوفاط ان سے نزواجوں اور اگر چلی جائے کوئی چیز یا قوت ہو جائے کوئی چیز ہماری بیویوں میں سے انال کفاری کافروں کی طرف فاعقبتم پھر تم بدلہ حاصل کرو فاعات الذين پس تم دو ان لوگوں کو ذهبت ازواجهم چلی گئی ہیں جن کی بیویاں مثل ما انفقوا کی مثل جو انہوں نے خرچ کیا واتقوا الله الذي اور اس اللہ سے ڈرو انتم به مؤمنون جس پر تم ایمان لانے والے ہو یا ایو نبی اے نبی اذا جا کل ممنا جب آئیں آپ کے پاس مومنہ عورتیں یوباً کا وہ تجھ سے بیت کریں اللہ اس بات پر اللہ یشرکنا نہ ہی کہ وہ نہیں شریک ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ شعیح انکش بھی ولاء سرقنا اور وہ چوری نہیں کریں گی یزنینا اور زنا نہیں کریں گی ولا یقتلنا اولاد اور نہیں وہ قتل کریں گی اپنی اولادوں کو ولا عطینہ بھی بہتان اور نہیں کوئی بہتان لائیں گی یفتری ہو جس کو وہ گھڑ رہی ہوں بینہ اے دینا وہ ارجلیحنا اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کا فی معروف اور نہیں وہ نافرمانی کریں گی آپ کی کسی نیکی کے کام میں فبا بس آپ ان سے بیعت کریں وسطر اللہ اور بخش طلب کریں ان کے لیے اللہ سے ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ وخور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یا ایو اللہ دینا آمنوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لات طول قعمََََََََََََََََََََ ناتم دوست بنو ان ایسی قوم کے غضب اللہ علیہم اللہ تعالی کا غضب ہوا ان پر قد یا عیسو من الآخراتی تحقیق وہ مایوس ہو گئے تھے آخرت سے کما یا عصل کو اس طرح کے مایوس ہوتے ہیں کافر من اصحاب القبور قبر والوں میں سے یعنی قبر والوں میں سے جو کافر ہیں وہ